حضرانا شاہ محمد اختر صاحب رحمت اللہ مریشد سے کاف جانت میری اسلام کی دے میری اسلام کی گھی دعا دے جا میں وقت دلا دے میری کی بھی دعا دے میرے مولا ملاد مجھ کو ملا دے میرے مولا مولاد مجھ کو ملا دے اور کو مجھ سے چڑا دے مولا سے مجھ کو ملا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چڑا دے تاپی میں ہمیں بدا دے اطلا کی بھی مجھ کو نفرت ہو ہر معاثیت سے مجھ کو نفرت ہو حل معاشیت سے روح کو میری مجھ کو نفرت ہو ہر معاشیت سے سی نواد کا جا میں اللہ دے کی بھی دوا دے تک اگر ناصیت کا اگر معافیت کا خون مغلوب رحمت خدا دے وہ دکان اگر معافیت کا خون مغلوب خدا دے وہ دکا اگر معیت کا نوب ہمت کو دارے ساتھی آ جامع تلادے دے سام کی بھی سحر میں یہ کہنا اپنی آگے شہر میں یہ کہنا اے خدا سنی کا ملرداد اپنی آگے شہر میں کہنا اے اے کا جانے ست پلا دے میری سنا گی دے چین کی نیند مجھ کو سلا دے چین کی نیند مجھ کو سلا دے پابے بد مجھ کو جگا دے کی نین مجھ کو سنا دے پاپ سے مجھ کو جگا دے پاپ سے دنج کو جگا دے سا جام اللہ دے میری سلاؤ کی بھی گوارے جلد سے مجھ کو جلد سے مجھ کو بتا دے جلد سے مجھ کو سے مجھ کو کرتے بنا دے ساتھ آ جا میں الگ دے میری اس کی بھی دعا دے اپنے اتر کو سوان کرنا اپنے اب تک تو کرنا اس کے ہے وہ کو یار وہ چکا دے اپنے اب تک سرخ کرنا اپنے کرنا اس کے ہے وہ کو یار دے چھپا دے تا پیا جا مل پت دے میری اصلاح <سلام> کی دعا دے میرے مولا تاک آ جا میر پت دے میری حدیف احادی سے مبارکہ کی حامی تشریحات پر منگی مجموعہ میرے مرشد رحمۃ اللہ حدیث فلحل فقد السد الکلو ہو اللہ ترجمان تحقیق جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ اچھا ہوتا ہے تو تمام جسم اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے تشریح میں شاہ فرماتے ہیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ اور تعالیٰوں کی کننیت ابو عبداللہ ہے انصاری صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد مسلمین انصار میں یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو طبل ہوئے اور یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں اور کوپے میں رہتے تھے اور شام کے ایک شہر جس کا نام حمص ہے اس کے گورنر بنائے گئے اور جس وقت یہ آٹھ سال سات مہینے کے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی اور بالغ ہونے کے بعد ممبر پر بیان کی جس کو صحابہ رام نے قبول کی مثلا اس میں دلیل ہے کہ جب بچے میں عقل مز پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کی روایت معتبر ہے جیسا کہ حاضر وہ تمام وسیع علا و جسم میں جو گاؤ ہے وہ جملہ مقدر پر عقد ہے جو یہ ہے وہی حقیقت خبریں قلب کو ملوا اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسم کے مقابلے میں قلب بہت چھوٹا ہے لیکن قالب کی اسلام اور فساد قلب کے دعوے ہیں الْقَلْبَ سُلْطَانُ البدن لما لمہ فلاحت سلطانوں فلاحت اس لیے کہ قل جسم کا بادشاہ ہے جب بادشاہ صحیح ہوگا تو رعیت ہی صحیح ہوگی یعنی جب قلب منور ہو جائے نور ایمان نور اضبان اور نور احقان یعنی نشقین کے نور سے اور جسم کے اعضا سے جسم کے آزادہ اور حمیدہ اور احوال جمیلہ ظاہر ہوں گی و شک کی یعنی جب قلب برباد ہو جائے ظلمتوں سے بسبق ہجور اور شک اور کفر کے فصل جیسے تو کلو اے بلوری وانی محرمہ یعنی جس دن فاصل ہوگا نافرمانی سے اور گناہوں سے بس مکلم پر یعنی ہر شرط پر واجب ہے کہ تنگ کی نگرانی رکھے اور اس کو روک کر رکھے خواہشات نفسانیہ میں منہمک ہونے سے یہاں تک کے شبہات معاشیت سے بھی دور رہیں اور اس کے جوارے نہ استعمال ہوں ارتقاد یعنی حرام کاروں میں اس کے اعضا اور جوارے ہاتھ پیر ناک کان آنکھیں یہ سب گناہ کرتی ہیں گناہ ان سے ہو سکتا ہے تو ان کو کنٹرول میں رکھے خواہشات نفسانی کا تابر نہ کرے سکوں الاوہیا آئیے المغ المغصل موسم غسل فلگو بہوا کل ملی کی ول دیا اس لیے کہ قلب مثل بادشاہ کے ہیں اور آزار اس کی رعایا ہے یعنی قلب کی نگرانی رکھنی ہے اگر قلب صحیح ہوگا تو باقی آزار کو کنٹرول کرے گا قلب کی خواہشات جو بری خواہشات ہیں وہ ان کو روک کر رکھے گا اور اس اسے اس کی ول روکنے کی وجہ سے تمام جسم کے آزادی محفوظ رہیں گے پر نہایت اہم عمر میں سے ہے قلب کی اصلاح اور نگرانی جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے قلب کا نام قلب اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے قلب عربی شعر بھی ہے اس کا اہتمام رکھو کہ قلب اب سے بادل کی طرف نہ پھر جائے جو قلب عربی کا لفظ ہے قلب کے معنی یہی یہ ہے بدلتے رہنے والی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے کانا رسول اللہ یوگ سے روحئیں یقولہ یار مکلی بل قلو تبدیل پل تین اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین طور قائم رکھے علامہ پر طلانی رحمت اللہ علیہ نے قلب کو امیر البدن اور کالب کو اس کی رعایا فرمایا اور ریت یعنی رعایا کی صلاح و فساد موقوف ہے امیر کی صلاح و فساد قلب کا نام قلب اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ متقلب فی امور ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ قلب کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ قلب امیر البدن ہے امیر کی اسلام سے رعایت کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے فطاق سے رعایت کا فطا ہوتا ہے اور اتنے حجر کلانی فرماتے ہیں اس حدیث میں اصلاح قلب کا عظیم الشان صبوت ہے جیسا کہ صوفیاء کرام کا معمول ہے اگر قالب سے گناہ کرزد ہوتے ہیں قالب جسم کو کہتے ہیں یعنی ہمارے ہاتھ ہا, پیر آنکھ ناک وغیرہ سے خصوصاً آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اور ظاہری گناہ بھی گاڑی متانا ٹپنے ڈھانکنا اور بدنی گاڑی وغیرہ جو بھی, بھی ہے اگر قالب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ سب قلب کے فساد کی علامت ہیں یعنی جو گناہ ہوں, ہم کرتے ہیں آنکھوں سے ہاتھوں سے پیر سے زبان سے یا کانوں سے, پیل سے،, پیل سے،, پیل سے،, پیل سے، آنکھوں سے رنگ کو دیکھا کانوں سے گانا سن لیا غیبت سن لی اور اسی طرح سے زبان سے کسی کو تکلیف دے گی یا غیبت کر دی یا چوک ہو گیا یہ سب گناہ ہے یعنی اعضا کے گناہ ہیں لیکن یہ سب علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ قلب کے اندر فساد ہے قلب میں کی اصلاح نہیں ہوئی اور فرما رہے ہیں کہ یہی یہی چیز ہوتی ہے جائے کرام کے یہاں اول ازا قلب کی اصلاح سے توجہ دیتے ہیں قلب کی اصلاح کرتے ہیں جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے تمام آزاد اچھے اچھے اعمال ثابت ہوتے ہیں صلاح قلب کے لیے صلاح قالب کے لیے صلاح قلب لازمی ہے یعنی جسم کی اصلاح کے لیے قلب کی اصلاح لازمی ہے اور فساد قالب کے لیے فساد قلب لازمی ہے یعنی اگر ہاتھ پیر سے گنا ہو رہے ہیں آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں تو یقینا اس کے قلب جو ہے وہ ٹیڑھا ہے قلب کے اندر جو ہے فساد ہے خواجہ عزیز الحسن مزدور ہے کا شعر ہے دل میں اگر حضور ہو سر تیرا فن ضرور ہو جس کا نہ کچھ ضرور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں یعنی ہمارے اعمال جو ہاتھ پیر ناک کان سے اگر اچھے اعمال ثابت نہیں ہو رہے اور اگر دعویٰ ہم عشق الہی کا کرتے ہیں تو یہ اس کچھ حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر عشق ہوتا اللہ کا سچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا اچھے اچھے اعمال سادر ہوتے اور سنتوں پر عمل ہوتا اصل میں اس مضمون میں اصطلاحات بہت ساری ہیں اور اس کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا نہیں درمیان میں سے تو چھوڑ دیا تو مراد اثر یہی ہے کہ جو یہ اصلی جو کیلی مریدی کا سلسلہ ہے جس کو لوگوں نے بگاڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا حقیقت اس کی رہی ہے قلب کی اصلاح بس کسی اللہ والے سے تعلق ضروری ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جائے اگر قلب کی اصلاح نہ ہوئی ظاہری طور پر بھی پہنی ٹبر کتا پہنے ہوئے ٹپنے کھلے ہوئے ہیں لیکن اگر قلب کی اصلاح نہ ہوئی تو کچھ بھی کچھ بھی نہ ہوا اور اس آدمی سے کسی وقت بھی جو بڑے بڑے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں گناہ تو کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ محفوظ اور معمول ہو جاتا ہے قلب کی اصلاح ہو جائے تو ایسی اصلاح ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو کیسے بھی ہم نے اشار ہیں پڑھیں کہ مرشد سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے قلب ہماری اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اسلام یہی ہے کہ قلب کی, کی اصلاح ہو جائے جب کل قلب کی اصلاح ہو جائے گی تو جسم سے خالب سے بھی گناہ سرزت نہیں ہوں گے اور گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کو علیکم آگے کلب سلیم کی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ کل ضرور پڑے گا اس سے متعلق مل... ہی ہے تفصیل لیکن کیونکہ اشتہارات خوب بہت اور مضمون طویل ہے اس لیے ان اس باقی مضمون کو کل پڑھیں گے اچھا ابھی اعلان یہ کرنا ہے کہ ہاں نماز عشاء سوا بجے ہو گئی ہے جماعت تو کل سے ان شاء اللہ تعالی نو بجے مجھ شروع کریں گے اور دوسرا اعلان خوشخبری ہے کہ نگر میں ہمارے میرے موشق سیدی و صنعتی محبوبی موشیدی مولائی عالف اللہ خود زبان حضرت مولانا شاہیم بن حسین صاحب دعوت پر خاتون کا بیان لائیو سنایا جائے گا وہاں حضرت کا بیان عشا کی نماز کے بعد یہاں کے وقت کے مطابق تقریباً نو بجے وہاں وہاں بیان حضرت کر پائیں گے اس کو لائیں یہاں سنا جا سکتا ہے اور ہم سب لوگ وہاں مسجد افتر میں حضرت سے وہ کے مسجد افتر میں جائیں گے وہیں پہ سنیں گے حضرت کا بیان اور یہاں پر منجش نہیں ہوگی تو. کل کل سب جس سے ہو سکے وہاں پہنچ جائیں اور جس سے وہ, وہ, وہ, وہ نیٹ پہ سن لیں اس کا خانقاہ بیٹ کام اس کا ایڈریس ہے خانقاہ کے ایچ اے این کیو اے ایچ خانقاہ بیٹ کام جس پہ آ جائے گی ویب سائٹ اس پہ سن سکتے ہیں ان اور ہمارے ٹیلی فون کی ہم لے جائیں گے سارے کسی کو کانفرنس پہ سننا ہو تو کے کی سناتی فون کر لے جیسے اندر کے لیے فون کرتے ہیں تقریباً نو بجے فون کر لیں ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ